والسلام نبی اللہ وعلا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم عاشقہ قبر جنت کا باغ یا دوزک کے گڑھوں میں سے کڑا ہے وہ اعمال جو قبر کو جنت کا باغ مناتے ہیں آئیے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں چنانچہ فردوس الاخبار اخبار حدیث نمبر 1445 ہزار سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ ولی وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کا افضل طریقہ موت کی یاد ہے اور افضل عبادت آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے جسے موت کی یاد نے تھکا دیا وہ اپنی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا موت کی یاد بہترین عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے جبکہ اس کے ساتھ موت کی تیاری بھی ہو ہاں جی ہمیں بھی مرنا ہے واقعی قبر میں اترنا ہے تو بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی ہاں جی ہمیں بھی مرنا ہے قبر میں اترنا ہے پھر ناراض پتھی کو کیوں نہیں راضی کرتے ناراض ماں باپ کو کیوں نہیں راضی کرتے اولاد کو دین کیوں نہیں سکھاتے روزے کیوں نہیں رکھتے استطاعت حج کیوں نہیں کرتے صاحب میں سکاط کیوں نہیں دیتے تو موت کی یاد بہترین عبادت ہے اور جو موت کو یاد کرے گا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی موت کو کیسے یاد کریں موت کو یاد کریں اس طرح کہ آپ کے گھر میں کوئی جنازہ نہیں اٹھا آپ کے خاندان میں کسی کی موت نہیں ہوئی کیا آپ کے شہر کے اندر قبرستان نہیں ہے کیا آپ کے دوستوں میں جاننے والوں میں کسی کی موت واقع نہیں ہوئی تو موت کو یاد کرنے کی تو بہت سے مواقع ہیں اور موت کو یاد کرنا ہے تو آپ قبرستان حاضری دیں موت کو یاد کرنا ہے آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں وہاں بیمار بھی ہوتے ہیں اور موت کا شکار بھی ہوتے ہیں ایمبولینس میں ڈیڈ باڈیز لے کے جا رہی ہوتی ہیں قبرستان چلے جائیں جنازے پر جنازے جنازے پر جنازے آ رہے ہیں کی پنا تو موت کو کیسے یاد کریں جب سوئیں اوپر چادر اوڑے لحاف لیں تو قبر میں سونے کو یاد کریں اندھیرا کب اندھیرا ڈھر اکیلی چاند دم گھٹتا دن اگتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرے اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو موت گناہوں کو مٹاتی موت کی یاد گناہوں کو مٹاتی اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے موت کی یاد دلوں کی صفائی کا باعث ہے اللہ اکبر تو موت کو کثرت سے یاد کیا جائے دیکھیں اسی لیے زیارت قبور جو ہے نا یہ سنت ہے تاکہ موت کی یاد آئے موت کیا ہے خاموش ورز امیر سنت موت کو یاد کرتے اور موت کو یاد کرنے کا آپ کا انداز کیا ہے کہ آپ اپنی رہائش گاہ پر مختلف جگہ پر لکھتے ہیں الموت اپنی تحریرات میں لکھتے ہیں الموت تو اللہ کرے ہم بھی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں اور موت کو یاد کریں گے ان شاء اللہ اعضوجل دل کی سختی دور ہوگی قیامت کے روز شہیدوں میں اٹھایا جائے گا اور جب مرنے کے بعد قبر میں پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے قبر جنت کا باغ بن جائے گی اور موت سے راہ فرار ہم اختیار نہیں کر سکتے آئیے قرآن سنیے قل ان الموت الذي تفرنون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما بما كنتم تعملون ترجمه كنز موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا تو موت کی یاد دنیاوی لذات کو ختم کرتی ہے موت کی یاد دنیا کی لذتوں کو توڑ دیتی ہے موت کی یاد شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جانے کا باعث بنے گی موت کی یاد قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی قبر کو جنت کا باغ بنانے کا ایک اور عمل سنگ حضرت سین سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ قبر کو اکثر یاد کرے فرماتے ہیں جو قبر کو اکثر یاد کرے وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا اور جو قبر کی یاد سے غافل رہا اسے جہنم کے یعنی خبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پائے گا شرح الصدور میں یہ روایت لکھی ہوئی تو اپنی خبر کو یاد کرنا چاہیے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے حضرت سینا موسا کلیم اللہ علیہ نبی جینا ولیہ سلاۃ وسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی تم اپنی قبر کو یاد رکھو قبر کی یاد تمہیں کثیر خواہشات سے روک دے گی اللہ اکبر اور اللہ والے اپنی قبر کو یاد کرتے تھے کتنا یاد کرتے تھے سنیے چنانچہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احلوم میں لکھا حضرت سینا اور عبیب بن خیصن رحمۃ اللہ یہ ایک بہت مشہور تابعی بزرگ ہیں اللہ کے بہت نیک بندے انہوں نے گھر میں کور کھود رکھی تھی جب محسوس کرتے کہ دل میں سختی ہے تو کور میں لیٹ جاتے کچھ دیر لیٹے رہتے اور پھر قرآن پاک کی یہ پڑتے پڑھتے رب رونج لو سول مارہ اٹھارہ سور ان کی آئٹ نمبر 99 اور سومی آئٹ کا جز پڑا گیا ترجمہ کنزول ایمان اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں پھر حضرت ربی بن خیسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ربی تجھے واپس لوٹا دیا گیا ہے اب اچھے کام کر اس سے پہلے کہ تجھے واپس نہ لوٹایا جائے تو قبروں کی یاد قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی مگر ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کیا صبح صبح موت کی بات کرتے ہو کیا صبح صبح قبر کی بات کرتے ہو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی صحابی رسول قبروں کے پاس کثرت سے بیٹھا کرتے تھے قبر کے اوپر بیٹھنا جائز نہیں ہے یعنی قبروں کے قریب بیٹھتے تھے قبر پر پاؤں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے حرام ہے اس سے وجہ پوچھی گئی حضرت بدردار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں فرمایا میں ایسی قوم کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے قبر کی یاد دلاتی ہے اگر میں ان کے پاس سے اٹھ کے چلا جاؤں یہ میری قیمت نہیں کرتے آج کل دوستوں کی محفلیں کیسی ہیں بیٹھتے ہیں کہ یار تیری تو کیا بات ہے؟ آرے یار یار اور جب چلے جائیں لار ایسے ہی ہے یہ. اے اس کے کارن ہمیں مجھ سے پوچھ لو مستخر اللہ یہ سوبتیں یہ دوستیاں اور قبرستان جائیں تو کیا ہوگا قبرستان جائیں گے تو موت کی یاد آئے گی قبر کی یاد آئے گی قبر میں گلنے سڑنے کی طرف توجہ جائے گی اور قبر کی یاد انشاءاللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی میرے آکا صلی اللہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے دنیا سے کتا تعلق ہونے والا دنیا کو چھوڑنے والا فرمایا جو شخص سب سے بڑا زاہد وہ شخص ہے جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے جو قبر کو یاد رکھے فنا ہونے کو یاد رکھے وہ زاہد دنیا کی زیب, زیب و زینت کو ڈیکوریشن کو چھوڑ دے باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دے اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے اور خود کو مردوں میں شمار کرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں آشکانی رسول پتا چلا کہ جو خوشنسی موت کو یاد کرے گا اس کی خبر جنت کا باغ بن جائے گی جو قبر کو یاد کرے گا اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنے گی قبر کو یاد کرنے کے لیے امیر اللہ سنت کے رسائل میں آپ کو ارض کرتا ہوں قبر کی پہلی رات اس کا مطالعہ کر لیجئے قبر کا امتحان اس کا مطالعہ کر لیجئے ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے موت کا تصور آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے اسی طرح مردے کے صدمے یہ رسالہ آپ پڑھ لیجئے یہ انشاءاللہ یہ رسالے آپ کو قبر کی یاد دلا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کا شرف عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم